تیسرا حصہ اس حصے میں ایک آیت ایسی ہے جس کو عظیم تر آیت کہا گیا ہے مسلم شریف کی حدیث اس کے علاوہ ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ اس کو سردار آیت کہا گیا ہے اور وہ آیت ہے جس کو ہم آیت السی کے نام سے جانتے ہیں یہ ہر قسم کی شیطانی قوتیں منفی قوتیں ان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا کہنے لگا میں محتاج ہوں عیال دار ہوں تکلیف میں ہوں مشکل میں ہوں آپ ایسا کریں کہ مجھے چھوڑ دیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیں جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرا آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور ایال داری کی شکایت کی تھی اس لیے اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنے رہنا وہ جھوٹا ہے وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا چنانچہ اگلی رات وہ پھر آ گیا اور پھر دوبارہ وہ جو غلہ تھا اس میں سے اٹھانے لگا میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا آج تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے جاؤں گا کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں عیال دار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا مجھے اس پر پھر رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو حریرا تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے سخت محتاجی اور اوراری کی شکایت کی تھی مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا تیسری بار میں تاک میں رہا وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا میں نے کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا یہ تیسری بار ہے ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا مگر پھر آتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آئے تل پڑھ لیا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا یہ بات سن کر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کہی پھر انہوں نے پوچھا ابو حرا جانتے ہو تین راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا ہے وہ کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا ایک تو ہمیں یہ بات پتا چلی کہ احادیث مبارکہ سے اور معتبر روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان انسانی حالت میں آتا رہا ہے انبیاء کے پاس بھی آتا رہا ہے انبیاء کے جو اصحاب ان کے پاس بھی آتا رہا ہے لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت سجدے کا حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو اس وقت جب ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے جو بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اس لیے یہ اپنی طرف سے جتنی بھی کوششیں کرتا رہا لیکن اللہ کے بندے ظاہر امبیا کرام علیہم السلام تو معصوم ہیں ان کے پاس تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں لیکن اصحاب بھی اور اولیاء کرام بھی ان کو اتنی مضبوطی عطا فرمائی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً ندامت میں جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی معتبر روایات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خلوص کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبت کرنے والے کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے کہ اگر معاملہ حقوق الباد کا ہو اچھا یہ جو آیت ہے اب ہمیں یہ پتا چلا کہ رات کو آیت الکرسی اگر پڑھ کر سو لیا جائے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حفاظت پر معامور کر دیتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ صبح پڑھا جائے تو شام تک حفاظت ہوتی ہے اور شام کو پڑھا جائے تو صبح تک حفاظت ہوتی ہے یہ بھی ترمزی شریف کی حدیث ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے اور یہ جو حدیث ہے ابن حبان میں بھی ہے اور نسائی قبرا میں بھی ہے وسلم کا فرمان ہے کہ صحابی کو انہوں نے کہا ابل منظر کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے تو میں نے کہا اللہ اور اس کو رسول جانتے ہیں صلی اللہ تو فرمایا ابل منظر تم جانتے ہو کون سی آیت ہے اللہ کی کتاب میں جو عظیم تر ہے تو کہتے ہیں کیا کہ اللہ اللہ تو یہ جو صحابی ابل منظر یہ اصل میں ابئی ابن اللہ تعالی عنہ ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور فرمایا ابل منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو خوشگوار پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے قرآن کی کوہان جو ہے یعنی جو چوٹی ہے وہ سورا البکرہ میں اس کی ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے وہ آیت یہ آیت الکرسی ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتا اور سونے سے پہلے کی تو بات پہلے ہی عرض کر دی یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا اچھا اس میں یہ جو جنت میں داخلے والی حدیث ہے اس پہ میں چند باتیں عرض کر دوں چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں آسان راستے تلاش کرنے کی بڑی عادت ہے اور شارٹ کٹس کی ہمیں بڑی خواہش رہتی ہے اس کا یہ مطلب پھر وہی مشروط غیر مشروط والی بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام تو کروں اور ویسے میں دھوکہ بھی دوں میں جھوٹ بھی بولوں میں خدا گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہو جاؤں میں خدا نخواستہ اللہ کی مخلوق کو شدید ازیت بھی پہنچاؤں اور پھر میں کہوں کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس لیے میری تو جنت پکی ہے اور موت کے بعد فوری طور پہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث جب لیتے ہیں نا تو اپنے مطلب کی حدیث تو لے لیتے ہیں لیکن باقی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس میں تو ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے اس طرح تو پھر ایک سے زیادہ حادیث موجود ہیں جس کا مفوم کچھ ہے کہ جس نے لا اللہ کہا اس پہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اثر نہیں کرے گی لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم سارے دن لا اللہ کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ دھوکا دیتے رہیں جھوٹ بولتے رہے کم تولتے رہیں اور پوری قیمت پر خراب مال بیچتے رہیں اور پھر بھی ہم کہیں کہ اس حدیث کے مطابق ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گی قرآن مجید ہی کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ کیا تم اس کلام کی کچھ باتوں کو قبول کرتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہو جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی تو خالی زبان سے پڑھنا پڑھنا نہیں ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے ہم نے سمجھا کہ جہاں پڑھا ہے, وہاں بس پڑھا ہے اللہ کا فضل جو ہے نا اس کو دعوت دینی پڑتی ہے ایک قصہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو ایک محتس گزرے ہیں وہ حدیث ساری عمر انہوں نے پڑھی پڑھائی سیکھی سکھائی تو انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد کو میں نظر آئے انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کا کیا معاملہ ہوا تو محدث نے فرمایا کہ بھی میری بخشش ہو گئی الحمدللہ تو اس نے شاگرد نے کہا کہ جناب وہ تو نہیں تھا آپ تو محدث ہیں آپ نے ساری عمر حدیث لکھی حدیث سکھائی حدیث پڑھائی آپ کی تو بخشش ہو ہی جانی تھی انہوں نے کہا نہ نا نا نا میری بخشش اس بات پر نہیں ہوئی ہے میں ایک دفعہ قلم دوات میں ڈال کے لکھنے لگا تو اوپر سیاہی کا بلبلہ تھا اور ایک مکھی آ کے وہاں بیٹھ گئی وہ اس بلبلے سے پینے لگی میرے دل میں بات یہ آئی کہ شاید اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اگر میں نے قلم ہلا دیا تو وہ آدھی پیاس کے ساتھ اٹھ جائے گی میں نے قلم وہیں پہ روک لیا لکھا نہیں میرے اللہ نے اس مکھی پہ میرے کیے ہوئے اس عمل پہ مجھے بخش دیا اللہ کے فضل کو دعوت دینی پڑتی ہے ہمارا کوئی نہ کوئی کام کیونکہ اگر ہم وہ کا لے کرے گا اس کو یہ مل جائے گا جو یہ کرے گا اس کو یہ مل جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو دوسری احادیث ہے ان کو ہم چھوڑ دیں تو پھر پوری تصویر مکمل نہیں ہوتی آیت تم کو اگر سمجھ کے پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی اور آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم جس راستے پہ چلیں اس کے علاوہ نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس نماز سے اگلی نماز تک بھی ہماری حفاظت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ باتیں جو تجربے سے اور بزرگان دین علیہم الرحمہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں اس قسم کی باتیں بھی شامل ہیں اللہ کی قوت اور قدرت کا اس کے اندر مظاہرہ کیا گیا ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے یہ چاہے ذہنی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا ہے جن کا نام کیا ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے لیکن میں پہلے عرض کر دوں کہ یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحابی ہیں یا کوئی اللہ کے ولی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ہم لوگ یہ علیہ السلام ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا گو کہ ہم میں خود میری عادت ہے اور میں یہی تعلیم دیتا ہوں کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگائیں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں اولیاء کرام اور امہ کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگائیں لیکن یہ لازم نہیں ہے ہماری جو کتب صطّہ ہیں جن کو سیاح سطع کہتے ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت شامل ہیں ہماری کتب و کے اندر علیہ السلام حضرت علی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے حضرت فاطمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہ ہمارے محددسین ہیں اسی طرح امام تہاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں جو فکر الحنفیہ ہے اس کے اندر تو ان کی حیثیت جو ہے وہ امام کیسی ہے لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ دوسرے مکاتب فکر بھی بیان کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں میں نے خود ان کے عقیدہ تحاویہ کی شرح کئی مکاتب فکر کے علماء کی لکھی ہوئی پڑھی ہے الحمدللہ ایسی شخصیت ہے انہوں نے اپنے عقیدے کے شروع ہی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے لیے ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لکھا ہے کیونکہ یہ ساری دعائیں ہیں لیکن میں, کیا کہ میں یہی تعلیم کرتا ہوں کہ آپ اس میں غلط فہمی نہ رہے اس لیے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگائیں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگائیں لیکن جنہوں نے لگایا ہے ان کا رد نہیں ہے ان کو اب غلط نہیں کہتے تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا جن کا قصہ بیان کیا ان کے ساتھ انہوں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے لیکن میں نے عرض کیا مجھے نہیں پتا کہ وہ صحابی ہیں یا کوئی اللہ کے ولی ہیں کہتے ہیں کہ جو وہ کسی جگہ گئے تو وہاں پہ ان کو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو کسی نے کہا بھی کہ فلاں ایک مکان ہے وہ مکان خالی پڑا ہے لیکن اس میں جنات کا بسیرا ہے اگر آپ رہ سکتے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں یہ وہاں چلے گئے تو کچھ دیر بعد ان کو عجیب و غریب قسم کی کچھ معاملات جو ہے وہ پیش آئے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی پہلا حصہ جب پڑا اللہ الا هو اللہ اہل تو ان کو آواز آئی اللہ الا اللہ اللہ القیوم اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک آواز آ رہی ہے جو ساتھ ساتھ پڑھتا آ جا رہا ہے اور جبکہ وہاں کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کون پڑھ رہا تھا لوگ تھے۔ لیکن جیسے جیسے پڑھتے گئے اور وہ ساتھ ساتھ پڑھتا گیا اور ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ایک ہوتا ہے تنظ میں پڑھتا ہے کو مذاق میں پڑتا ہے وہ اس طرح سے ساتھ میں پڑھ رہا تھا کوئی شیطانی جن تھا تو جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اب وہ ضدی بھی تھا بجائے بھاگنے کے اس نے وہاں پہ رہنا جو ہے وہ مناسب سمجھا لیکن اس کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی چلی جب آخری حصے پہ آئے وَلَا يَعُودُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ آواز بند ہو گئی جیسی آواز بند ہوئی تو آپ نے پھر اس حصے کی تھوڑی سی تقرار کی جب بالکل خاموشی ہو گئی تو پھر آپ سو گئے صبح اٹھے تو روشنی میں دیکھا کہ قریب راکھ کا ڈھیر پڑا ہو تھا تو ہمارے آئما نے ہمارے بزرگان دین نے الحمر جہاں احدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ یہ حفاظت کرتی ہے ہماری فرشتے اللہ تبارک کا تعالیٰ جو ہے وہ معمور کر دیتا ہے حفاظت کے لیے وہاں انہوں نے ہمیں یہ بھی سبق دیا یہ وہ آیت ہے جو زدی اور شیاتین جنات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اب آپ کے پاس نسخہ آ گیا آیت الکرسی صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں اپنی بچیوں کو سکھائیں اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائیں ان کو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈالیں ان کو رات سوتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈالیں ان کو صبح اٹھنے کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں جب آپ ہر وقت اس آیت القرسی کے مسلسل پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے تو آپ کو کسی شیطان کسی جن کسی آصیب کسی جادو سے بچنے کے لیے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اب ہم اس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مجھے مجھے ایک دفعہ ابھی کوئی چند ماہ پہلے کی بات ہے کسی نے ای میل کی کراچی سے اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پہ ایتل کرسی بھی اثر نہیں کر دی سارا دن ہم خود شیطانی کام کرتے رہے اور پھر اللہ کو کہ نہیں تو, تو ہماری حفاظت کر میں جو مرضی کروں بادشاہوں کا بادشاہ ہے چاہے تو کر لے پھر بھی حفاظت پہ آپ کے فرشتے لگا دے نہ چاہے تو کہہ دے نا نہ فرمانے, نہیں لگانا ہمارا بس تو نہیں ہے پھر ہم غلط پڑھتے ہیں کیا ہم بھروسے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمیں کئی بار ایسے لوگ میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب اچھا آپ بتائیں جی ہم ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انا لاہ وا لہ راجیون اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ حفاظت ہے اور تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم ٹیسٹ کرو گے تخر اللہ اللہ نے ایسے ایسے ہمیں تحفے دیے ہیں ایسے ایسے انعامات دیے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ہمیں خزانے جو ہیں کھول کے پیش کر دیے ہیں اور ہم ہیں کہ ان خزانوں کو چھوڑ کر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں پھرتے ہیں بزرگوں کے پاس جائیں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بزرگوں کے پاس جائیں اصلاح احوال کے لیے تزکیہ نفس کی رہنمائی کے لیے ان کی صحبت کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اور یہ بھی علم ہی حاصل ہو رہا ہے کیا آپ کو پتہ چلا کہ یہ سورا ایک ایسی سورا ہے جو ہر قسم کے مسائل کا حل ہے اور ایک اور جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ہم نے کہا جی یہ سورا ہمارے مسائل کا حل ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ سورہ ہم بس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کا حق دیے بغیر پھر وہی بات ہے اللہ چاہے قبول کر لے چاہے نہ قبول کر اس پہ کوئی زور تو نہیں ایمان کی مضبوطی لاسک اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عزم دے اس کے علاوہ آپ دوستوں کے لیے یہ ہم نے مصنون اذکار کا ایک یہ صفحہ ہم نے انتظام کیا ہے آپ ضرور لے لیجیے گا ان صورتوں کو ان آیات کو ان دعاؤں کو یاد کر لیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اکٹھی کی ہی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ صبح پڑھ لیں شام تک ہر قسم کے جو مشکلات ہیں ان سے آپ حفاظت میں رہیں گے اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک آپ رہیں گے ہاں اگر کوئی چاہے کہ میں ہر نماز کے بعد پڑھ لوں تو بھی اس میں بھی کوئی حرچ نہیں ہے یہ آپ ضرور لیجئے خود بھی یاد کیجئے اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عزن دے وصلی الله عرخل کے ہی سیدن و مولانا محمد علیہ و, علی و صحاب اجمعین برحمت قیار مرحمت